تو بات اب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مان آج جنوری انیس سو کی اکتیس تاریخ ہے اور درش قرآن کریم کا آغاز پورا ان کی آئے ایک سو چھپن سے ہو رہا ہے سور اوور ون فائیو سکس سلسلہ کلام چلا آ رہا تھا یہودیوں میں جو قومی جرائم پیدا ہو چکے تھے پرانے کریم چیت تفریح کرتا چلا آ رہا تھا اور مفسوس حقیقت میں یہ تھا اس قوم کو جس کی طرف یہ قرآن عظہری طور پہ نازل ہوا یہ بتانا کہ جو قومیں جو کچھ کیا کرتی ہیں ضرورت علیہ ہم ذلت و مستخنا طب حد من وہ دنیا میں ضرور و خار ہو جایا کرتی ہیں تم ایسا نہ کرنا افران صاحب کا جتنی داستانیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان سے مقصوص یہی ہے ورنہ وہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے نہ ہی یہ تھا کہ کسی خاص قوم کو مصنوع کرنا منطوب تھا اس کے لیے ان کے اور جرائم کے ادارہ انہوں نے حضرت نصیر علیہ السلام ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے متعلق جو خیالات عام کر رکھے تھے ان کی تربیت بھی مقصود تھی پہلی چیزرے ہوں پول ہوں اللہ مریم بہتان عظیم مریم کے خلاف بحتان عظیم حضرت مریم علیہ السلام بلکہ یوں یہ کہ قرآن کریم میں دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی پرسنل سرگزش قرآن نے بیان کی ہے اور تفصیل سے بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام وہ نبی ہے؟ یہ نبی تو نبی بھی نہیں ہے اس نسبت کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ ایک نبی کی والدہ ہیں اور خدا کے نیان نے تو یہ نسبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی حضر اضرت ابراہیم کے باب تھے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے دودھ کی بیوی کی بھی نسبت کو ماں نہیں رکھتی کہ دری را فلاں اتنے فلاں چیزیں ہیں اس لیے یہ چیز کہ حضرت نسیح علیہ السلام کی والدہ تھی کوئی کی وجہ تفصیل نہیں ہے یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر آیا ہے اور بڑی اور طرف چیز ہے کہ دونوں میں بات ایک کہی گئی اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اسمت کی حفاظت کی حفاظتِ عصمت قرآن کی روح سے اتنی اہم بنیادی چیز ہے کہ وہ دو ہستیوں کا ذکر کرتا ہے ایک مرد کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کے لیے سازشوں کے وہ تمام جال دکھائے گئے جن میں کمزور کردار کا انسان آسانی سے جن کی گرس میں آ جاتا ہے اور وہاں حضرت یوسف نے اپنی پشپیہ پس کردار کا ثبوت دیا اور بات کے ہوئی قسمت کی حفاظت کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے قرآن کی اور اسی کے مقابل میں عورت کا بھی ذکر ضروری تھا حفاظت عصمت کے, کے, کے سلسلے میں اس نے حضرت نریم علیہ کلام کا ذکر کیا ہے حضرت یوسف کے متعلق بھی جو حالات تھے وہ بھی قرآن میں آپ دیکھیے انتہائی شدت اختیار کر چکے ہوئے تھے ایک بہت بڑے صاحب ہنسد کی بیوی مصر کی جو ہائیسٹ سوسائٹی تھی ان کی بیگمات ان کی عورتیں اس سازش میں شریک وہ زمانہ بھی نظر آتا ہے کچھ ہمارے زمانے کا سا ہی مہذب کا زمانہ تھا کہ وہ جان بھی رہا ہے اس نے شاہد نے بتا بھی دیا ہے کہ قصور ہماری بیوی کا ہی ہے اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کے جب مشورہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن مثلا کا تقاضا یہ ہے تو اسے قید کر دیا جائے <مثلت> مسلحت کے تقاضے اور سب سے بڑی مسلح تو یہ کہ گھر میں ڈی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیا جائے تو شاید سردار صاحب منصب میاں صاحب جہاں جرپ کہاں ہو سکتی ہے کہ ان کے خلاف جایا جائے, جائے قرآن کہتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ گناہ جا. بے گناہ ہے اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیز کہ اللہ جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا زیادہ منظور ہے یعنی انہیں پتا تھا کہ اس کا انکار جو ہے جیل میں کرا جاؤں گا اور اقرار کی صورت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آئس سامان کتنی کھلے ہوئے دروازوں میں ان کے سامنے کی اس کشش کو بھی ٹکراتے ہیں اس حوف کے اوپر بھی قابو پاتے ہیں دامنے قسمت کو چاس چاس نہیں ہونے دیتے اور ادھر ایک عورت ہے جو اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں سنگین حالات میں ان سے بھی زیادہ دشواروں کے اندر گھی جی ہوئی ہے کیمپل میں میں یہ آج کل جو نمز ہے ان سے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے اگر کہ اب وہ گرپ کلیسا کی اتنی سخت نہیں رہی یہودیوں کی کلیسا میں ان کے ٹیمپل میں یہ جو پریس تھے ان کو سارے اختیارات قانونی حاصل تھے ہر قسم کی سزا دینے کے کہ وہ موت کی سجا بھی سنا سکتے تھے اس کی کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی رومن امپائر سے رومن گورنر سے صرف کنفرمیشن کی ضرورت ہوتی تھی اس کے لیے وہ ان کو وہاں بھیجتے تھے ورنہ کلو وقت یارات ان کو اپنے ٹیمپل میں ایک سلطنت ایک ریاست ان کی قائم تھی اس ٹیمپل میں اس نعب میں ایک لڑکی ان کی خود سابقہ شریعت کے مطابق نام کی حیثیت سے آئی ہوئی جس سے پہلے دن اس چیز کا ایب لیا جاتا ہے ایب کی بھی ضرورت نہیں ٹیمپل کی راہبہ کی حیثیت سے دو شکریہ تھی یا تو یہ کہ وہ عمر بھر کمائی رہے گی شادی نہیں کرے گی اور اس کے بعد بھی کہ اگر یہ راہب چاہیں گے ٹیمپل والے تو وہ ان میں سے کسی کے ساتھ جو چاہے گا اس کے ساتھ وہ شادی کرے گی سے باہر نہیں جا سکے گی جسے انہوں نے مذہب کا تقدس دے رکھا تھا یہ شریعت کا حکم بتا آپ سوچیے کہ اتنے اختیارات کی مالک مذہبی پیش آئی وہاں اس ٹیمپل کے اندر یہ ایک لڑکی جہاں اس لڑکی نے اس چیز کو یہ دیکھا میں اس تقسیم میں نہیں جاتا کہ وہ اس تعلیم پہ کیسے پہنچی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ضفریہ اسلام کی جو کفالت تھی اس سے وہ اس نتیجے سے یا اس تعلیم پہ پہنچی تھی کہ یہ خدائی تعلیم نہیں ہو سکتی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی خود ساختہ تعلیم ہے لڑکیوں کو جو ٹیمپلز میں ڈاتے ہیں نارد میں لاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک قانون کے کسی اور جگہ وہ شادی نہیں کر سکتی ان میں سے جو چاہے وہ اس کے تصرف میں جا سکتی ہے یہ خدا کا قانون نہیں ہو سکتا ان کی ذہنیت کی کیفیت قرآن نے ایک لفظ میں یہ چاہتی دی کہ کوئی اس لفظ ناجود نہیں تھے جب وہ اس وقت کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے ایک دوسرے کی مخاطمت کر رہے تھے جگڑ رہے تھے لڑائی ہو رہی تھی اندر پنجے کے, کے اندر یہ ایک معصوم مصروف لڑکی گرفتار ہے جرانا بڑا مذہب پرست ہے جبھی تو اس نے مانے لا اس کو نظر کر دیا تھا ٹیمپل کی مذہب پرست گرانا خود وہ سارا علاقہ ان جو کی مذہب پرستی کی سنگینی میں ہوا ٹیمپل کے اندر ایک مظلوم معصوم لڑکی اور وہ یہ جو ہر گرد کو ہے بڑھ معصوم کی تلاش ان بھیڑوں کی ان آلودہ نگاہوں کو وہ روز دیکھ رہی ہے ان کی خواہشوں کا بھاگ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یقین یہ ہے کہ یہ خدا کا دیا ہوا قانون نہیں ہے انہوں نے خود اس چیز کو بنایا ہے کہ معصوم لڑکیوں کو اس طرح سے اپنے قابو میں رکھا جائے اس چیز کا یقین کامل ہے اسے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اس قسم کے کیمپل یا اس قسم کے کمیسا اس قسم کی نظری گریس جو ہے اس کے بند سے نکل جانا کتنی بڑی جرت چاہتا ہے قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ جو اس لڑکی کی طرف سے اس نے تین حالات میں اپنی قسمت کو محفوظ رکھا یہ تھے وہ حالات جن کے اندر گری ہوئی تھی نظر سے مری اور واقعی اس کے لیے بڑی جرت کی ضرورت تھی سیمپل کی گروس پہ نکلنا نکل کے جانا کہاں اس معاشرے میں جانا جہاں اس چیز کو اہم شریعت گدابندی کہا جاتا تھا وہ معاشرہ قبول کرنے کے लिए تیار ہی نہیں تھا اس کے لیے گھر بیٹھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ کمزور سے سلیفہ کی نن کو بھی کہ وہ ان سریفہ کی رسول کو توڑ کے خانقاہیت کی رسول کو توڑ کے ذرا معاشرے میں کسانیوں کے معاشرے میں آ کے بتائے آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہوا کرتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن نے پٹ کیا ہے اور دونوں میں ایک ہی چیز ہے جو اشتراک کی وہ ہے حفاظتِ اسمت عام حالات میں تو حلت کر دیتا ہے عام طور پہ کیے جا سکتے ہیں حالات اس قسم کے ہوں اور ان میں پھر حفاظت عصمت ہو تو حفاظت عصمت اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے ان ہستیوں کے تبکارے جلیلہ کو اپنی لر میں معصوم کر لیا قیامت تک کے لیے حضرت مریم کی خصوصیت یہ نہیں کہ وہ ایک نبی کی ماں تھی انہیں قرآن میں کس حقیقت سے پیش کیا ہے وہ دشانہ کی اس تھی قرآن کہتا ہے کہ ایک قسم کی پچیزہ فیصد بچی کے لئے ہلاس بہتان لگانا جو تھا اسے کچر کہا ہے سب پائے کے لیے کہا ہے سوچیے ری نا نمان کہ آج ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کتنی معصوم دل کیے ہیں کہ جن کے خلاف دلیدہ دہن جو جی میں آئے بخلا کرتی اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا اس معصوم کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس معاشرہ کے اندر لڑکے رات آوازی کرتے رہے زیادہ سے زیادہ مسکرا دیتی ہیں ماں باپ بھی لڑکی ماں بھی گرد کہتی ہے خاموں سے दी दी دیکھتے نہیں ہوں بچے کی حالت کیا ہے راتوں کو اکثر باہر رہتا ہے برائی سوسائٹی کے اندر یہ طرح جاتا ہے تھوڑا سا وہ ہنس دیتا ہے جو کے زمانے میں ایسا تو کرتا ہے اس لیے کہ میاں صاحب آپ بھی ہی کیا کرتے ہوں گے ہی کرتا ہے और उसके मुकाबले में लड़की के मुताबिक कहीं से अगर कोई खत आ जाए हा वो उस बिचारी के किसी भाईचारे की ना से और मानने में मशहूर हो जाए तो यहाँ पर्चा नवीसियां होनी शुरू हो गई संडन बच्ची का मुस्तबिल खत्म इसके बाद मासूम लड़की के मुताबिक वैसान اس کو زب کر دینے سے زیادہ ظلم ہے دیپال مان کسرے ہی انت. یہ چیز کے خلاف پہسان عظیم لگا بات آگے آتی اور اگر تو عیشہ اللہ سلام کے مسئلہ کیونکہ یہ چیز کی کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہم نے ان کو صلیب کی موت مار دیا میں کہ ہاں صلیب کی موت لعنت کی موت تصور کی جاتی تھی انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر کے تمہارے ہاں آیا ہے عیسائیوں کی ذکاوت جو تھی ان کی مخاصمت جو تھی وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کے رسول کے متعلق یہ چیز یہ چیز صحدی مشہور کر دی دعویٰ کیا فخر سے دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو پکڑ کے ایک نان کی موت مار دیا ہے نبی کے متعلق ہندوستان میں کچھ کام نہیں کرتا یہ دو چیزیں قرآن اکٹھی کرتا ہے اور قبل اس کو کہ میں اس چیز پہ آؤں ایک چیز کی لگا ضرور سمجھتا میرے اس درخت میں آپ اہباد آتے ہیں جو دیر سے آتے ہیں انہیں معلوم ہے نوزارت جو ہیں انہیں ان چیزوں کے متعلق نہیں ان کی معلومات کے لیے یقین کے آتے ہیں پہلے سے تقادات نظریات خیالات تصورات تعلیم سارے جنہوں میں لیے ہوئے میں قرآن قیدیم کا طالب علم ہوں میرے درس قرآن سے مقصوص یہ ہے میں نے عمر بھر قرآن سے کچھ غور کیا جو کچھ بھی میں نے اس سے بصیرت حاصل کی میں وہ قرآن کی اس تعلیم کو آپ آداب کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنی تعیروں میں قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں میں اسے شرک ہونے چاہوں کہ قرآن ہاتھ میں لے انسان اور کسی عقید نظریۂ تصور کے متعلق یا اس کی تعیر یا تربیب پہلے سے مقصود یہ شرک ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ہے قرآن سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے پری کنسیلڈ کوئی موشن آپ کے ذہن کے اندر نہ ہو خالص تو یہ ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا مسلم الا المست متاثر جو نہیں ہوتے وہ مستق نہیں کر سکتے قرآن کو اس طرح پانا اور سمجھنا تو کیا ہے وہاں تک سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے بابو جب تک نہ بیٹھے و دماغ کو جب تک غیر قرآن خیالات اور تصورات سے نہ کیا جائے قرآن بڑا مجور ہے یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب تک سے کا باہر میں نکالا جائے خدا اس کے اندر جاتا نہیں بات قرآن خبر سمجھ میں نہیں آتا اگر پہلے سے آپ کے دل میں کچھ خیالات موجود ہیں اور یہی مرحلہ ہے مذہب معاشرے میں یا مذہب کے قباتر میں راست میں جو خیالات ہمارے یہاں آتے ہیں ان کو ضلع سے نکالنے کے بعد قرآن میں آنا رات کی بات ہو جائے گی لیکن کہنا ضروری ہے پتہ نہیں زندگی کا اعتبار نہیں ہے تو میری آدھی زندگی اس سے بھی زیادہ زندگی ان تمام کے بعد وہ خیالات میں گزری ہے جو متبارک ہمارے یہاں مدد کی روح سے آتے تھے اور سارے قرآن کے خلاف آپ سوچئے کہ ان سب کو نکالنا کتنا دشوار سب میں تو قدم قدم پہ اس کے حضور صدہ روز ہوتا ہوں جس نے مجھے یہ دی وہ وحد جہدید کا ایک ایک عقیدہ جو تھا قرآن نے ساتھ کر کے رکھ دیا میرا تعلق نہ کسی نغبی فرقے سے ہے نہ کسی کا خاص خیال سے ہے میں دن پاک گش ہوئے مجھے سر تازہ سنیں اس طرح سے پہلے سلیٹ کو دھو کر پھر قرآن کی طرف آیا ہوں اللہ کا قدر ہے اور اس کا شکر ہے لہٰذا جب قرآن میرے سامنے آتا ہے تو جو کچھ یہ مجھے سمجھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ میری سمجھنے کی غلطی ہو اس میں جانتداری سے جو کچھ سمجھتا ہوں بغیر لہٰذی سمجھ کے کس کے عسیدے کے خلاف جاتا ہے کس نظریے کی ترجیح کرتا ہے مجھے قتل اس کی پرواہ نہیں ہوتی نمان جس نے اپنے عقائد نظریات کو جو عزیز نہیں بتا انسان کی ہوتی ہے اس طرح اوکے کر کے دیا ہو اگر یہ رعایت رکھ دی جائے کہ کہاں بھاپ قرآن کی جو سمجھ میں آئی ہے نہ کہا کہا جائے کیونکہ فلاحی عقیدے کے خلاف جائے گا میرے نزدیک مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ سانسا کے لیے نہیں اپنے گے اپنے آپ کو میرا پروفیشن بھی نہیں آجی جانے میں لہذا یہاں جو کچھ میں عرض کروں اگر کسی کے پہلے سے کسی عقیدہ خیال نظریہ کے خلاف جاتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کہا ہے اسے تسلیم کرے اگر اسے اختلاف اس ہے اپنی اختلاخ کے درجا رکھے اگر برداشت نہیں کر سکتا جہاں نہ آئے یہاں تو یہ صورت ہوگی کی میں نے ابھی اچھی ہے کہنا اس لیے پڑھا کہ میں دیکھتا بھیجتا ہی نو آر بات یہ ہو رہا ہے کوئی چیز ان کے عقیدے کے خلاف ہوئی یا تو وہ آ کے جھگڑ پڑتی ہیں سہب گئے وقت ضائع کرنے کے یا وہ چٹیاں لکھنی شروع کر دیتی ہیں کہ سب ہیں بعض کے اندر وہی مداسرے وہی مناظر جس کی سوگر بے عمل کون ہو جاتی ہے میرے پاس ویزن من اس کے لیے وقت نہیں قرآن کی کوئی بات سمجھ میں آپ کے نہ ہے پشنا رہ گیا میری تشریح ہزار بار آئیے ہزار بار سمجھاؤں گا قرآن کی بات سمجھاؤں گا یہ نہ چاہیے کہ یہ چیز میرے اس چیزوں کے خلاف جاتی ہے مسلمانوں کے اس چیزوں کے خلاف جاتی ہے اس لیے تم یہ کیوں ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں تو جب قرآن ہاتھ میں لے کے آپ کے سامنے آتا ہوں آپ کو کیا پتا ہے جمعہ داروں کا بورڈ جو ہے مجھے قدر بورڈ دیتا ہے ایک ایک لفظ کے متعلق مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں قرآن کے خلاف نہ چلا جائے جس کی احتیاط رکھیے گا اس قسم کے اضاف آنے والوں کی خدمت میں ابتروں گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے لکھنے والوں سے اتروں گا کہ میں جواب نہیں دوں گا قرآن سے میں نہ ہوتا ہے ہزار بارہ اس لیے ضروری سنکھیا کی بات وہ آ رہی ہے حضرت عیسا علیہ السلام کے متعلق مسلمان ایک امت عالف جس سے کہا گیا کہ رضانے کا جاننا پھر امت البل بے پک سے حضرت علناس تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ تم تمام افغان عالم کے آلام پہ میرے بانٹ کر کو نگرانی کرو کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے کون غلط راستے پہ جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امت کتنی بڑی انقلابی امت جس کے دل میں پورے نئے انسانی قرآن افواہم آلم کے امان کی نگرانی کرنا ہو اس کا مقام کیا ہوگا کتنی دامن کام ہوگی اس کے کردار کو انقلابی کام کی ہوگی جانے مان جو انقلاب کو سامنے لے کے اٹھے وہ باتیں نہیں کیا جاتی جو کام کیا جاتی یہ حق کو لے کے اٹھے گی چیز آج تو ہمارے سہن میں نہیں آتا حق کیسے کس کو یہ عرضی لوگ سے بھی پوچھیے قرآن کو ایک طرف کہ حق کس کو کہتے ہیں انگریزی نے بھی اس کا ترجمہ ٹوٹ تو تردیا جاتا بلکہ صدافت کا ترجمہ ہے ٹوٹ ہب کا ترجمہ ہے ریالٹی اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے کیونکہ نہیں ہے یہ سمجھ انگریزی جاننے والے بات کیا کر دیا پیار ایک چیز میں تصوراتی ہوتی ہے نظری ہوتی ہے تھیوریڈیکل ہوتی ہے اسے حق نہیں کہا جاتا حق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دعوے کو ٹھوٹ حقیقت میں سامنے لے آئے جب وہ تعمیری طور پر ٹھوس شکل میں سامنے آتا ہے ارب اس کو دوسرے حق کہا کرتے تھے حق کے معنی ہیں دعوے کا محسوس ٹھوٹ شکل میں سامنے آ جانا اس کے نتیجے کا محسوس شکل میں سامنے آ جانا اسے ریئل کہا جاتا ہے کہ امیجینری نہیں ہوتا وہ اتنی نہیں ہوتا نظری نہیں ہوتا تھیوریٹیکل نہیں ہوتا آپ اس وقت ہوتا ہے جب آج کا دعوا ایک حقیقت بم کے دیکھو حقیقت بن کے جو ہم اپنے کہتے ہیں اس وقت میں سامنے آ اگر ہمیں جمل کے زمانے کے وہ کرانا تو کیا مسلمانوں کی یہ جو تھی پھیل کے بائیس لاکھ مربع نیند تک چلی گئی تھی تو اس وقت ایک عصائی سپاہی نے پوچھا تھا نہیں پولیس بہتریس تک उसने कहा था कि हर कौन की एक हकीकत होती है उसको वो लेके उठती है वो तो मदद करो उसके उसके नजीब को यही ये बता दी चीजें थी उसने कहा था कि तुम्हें कलमा लेके उठे हो इसकी हकीकत क्या है اس سپاہی نے یہ کہا تھا کہ یہ چالیس ہزار شہر اور قرض جو ہم نے پتہ کیے ہیں یہ اس قلموں کی حقیقت نہیں کو اور حقیقت چاہتے تم کلال کرو گے یہ تھی حقیقت اس کلم کی باطل کے نظام کو الٹ کا اس کی جگہ حق کا نظام قائم کر دینا یہ تھی اس کی حقیقت تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس قوم کے فیوچر کیا کہ وہ مباثروں میں اور ملازموں میں کافی زیادہ کرے یا وہ الاحیات جسے آپ کہتے ہیں بیٹا فزیکل پرابلم اتنی اہمیت دی جاتی ہے جیسے کہ بڑے انسٹمنٹ پہ بیٹھے ہوئے یہ نظری ہوتا ہے مسائل جو ہیں ان کے دانت ہوتی چلی جا رہی ہے ہزار برس سے آپ کی کام نظری مسائل میں انگی ہوئی برادران کیا تھا یہ قوم جو یکسر عمل تھی یہ مقابلے کی قومیں جو تھی ایران کو تو انہوں نے جھپٹ لیا اور وہ اس نے تو تسلیم کر لیا اور وہ آ گیا اس نے کیا کیا وہ تو دوسری بات ہے یہ عیسائی وغیرہ اور جو بھی جو تھے یہ اس طرح سے وہ انہوں نے یوں سرے تسلیم خام نہیں کیا تھا انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ سوچا ایک سازش سوچی کہ اس سما عمل قوم کو عمل سے بیگانہ کس طرح سے کیا جائے انہوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ جس کو مطلب فیزیکل کہتے ہیں ارحیات کی چیزیں آدمی بالا کی چیزیں وہ مسائل شروع کر دیے سر کہ بتائیے صاحب خدا کی کفات جو ہے اس کی ذات سے الگ ہے یا کچھ قرآن کے الفاظ حادث ہے یا قدیم مرنے کے بعد کی زندگی کی ماہیت اور نوعیت اور کیا قسم کی ہے فائن آرٹ میں اگر وجود خدا کا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا وجود ہے یا نہیں ہے شیریں یہ مسائل چلائیں یہ باتیں یہ تمام نظری باتیں سمجھایا اس قوم کو اس کے اندر اور اس کے بعد جو یہ اپنی پٹری سے دوسری پٹری پہ پڑی وہ کردار اور عمل کی صورت جو تھی اس قوم کی وہ نگاہوں سے گند ہو گئی وہ تو دھکا لگا ہوا تھا پہلے کا وہ آپ دیکھا کرتے ہیں بس وہ شنٹ کرتی ہے گاڑیاں انجن دھکا لگا دیتا ہے تو وہ بغیر کتنی دور تک چلی جاتی ہیں یہ تو پہلے کا دھکا لگا ہوا ہے یہ تو آپ کے کملے پر سلطنتیں آپ کے یہاں کے چلی جا رہی ہیں ورنہ بیکار رکھ دیا اس فارم کو سلج گئی اس میں آپ کے یہاں کی کتابیں دیکھیے جس نے کبھی وہ رکشیٹر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں یہ کمروں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے کیا مسئلہ ہیں صاحب کہ ذات و سفارت کا تعلق کیا ہے مسئلہ ہے اور پھر ان کے اوپر خوریزیاں ہو رہی ہیں جنگیں ہو رہی ہیں قتل ہو رہے ہیں چین بیٹھ رہے ہیں ان مسائل کے اوپر یہاں آپ کے یہاں بتا دیں یہاں کچھ تاریخیں پیدا ہو انگریز کی حکومت کے خلاف کوئی جذبے اخارنے چاہیے کوئی تنظیمیں بھی یہاں ہوں سیدان رشید شاہ اسماعیل کی تاریخیں غدر جسے عام طور پہ انہوں نے پھر غدر چاہ کے مجبور کیا کچھ آزادی کے جذبات نے کروٹ لی یہ تاریخیں اس کے بعد سر سید نے یہ محسوس کیا رہا ہوں کہ یہ قوم اپرادھ بن گئی ہے قوم نہیں رہی اجتماعیت ان کی گم ہو گئی ہے ان کو ہندوستان کی غیر مسلم آبادی سے الگ ایک قومیت کے سانچے کے اندر ڈھالنا نہایت ضروری ہے اسی صورت میں یہ زندہ رہ سکتی ہے یہ چیز ان کے اندر وہابی موومنٹ جو چلی تھی بہت عظیم مومن تھی بڑی انقلابی موومنٹ تھی اس کے زیب میں یہ چیز تھا وہ اس تنظیم کی بنیاد اس چیز کے ان تھی کہ یہاں خالص اسلام کی حکومت قائم کی جائے یہ تمام تحری آ رہی تھی انگریز تو بہت دانش مند تھے اس نے دیکھا کہ ان تحریوں کو زور سے قوت سے نہیں کچلا جا سکتا مسلمان کی قوم کی اس نے وہ جو گی رگ تھی اس کو پکڑا انگلینڈ سے وفد در وفد برو در گروہ وہاں سے پادری آنے شروع ہوئے انہوں نے منادنے شروع کر دیے جہاں سلجھایا کون کو اس طرح ان کی توانائی ان کا وقت ان کا روپیہ اس میں اس نے سرک کرانے شروع کیا جب تک یہاں سے کوئی سات قائد این ویسٹ نہیں ہوتی تھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی یہاں ایک تحریر ابھاری گئی مسئلہ کیا ہے وفات حجاتے ہیں جن کا جیبان کون سے پریکٹیکل پروگرام سے اس کا کاغنی اہمیت دی اس چیز کو عام پور قادری نہیں آ کر اپنے ہاں اتنی اہمیت دی اس کو کہ ایک شخص نے محبت کا دعویٰ کر دیا ارے کاہے کے لیے بتانے کے نبی بھیجا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر پیسہ کے ساتھ آ گئے ہیں Hello. جو سیدھا متوارس سے نہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ زندہ ہے اب ٹکرا شروع ہوا جا وہ جو پہلے چیز کی عیسائیوں کی اور یہ مسلمانوں کی آپس میں ٹکراؤ کی تھی وہ تو جمالے ہوئی دودھ اور اس گھس میں لگا دی جی آگ آب. اب یہ جو مسئلہ ہے اگر تو مسیح دن باپ سے پیدا ہوئے تھے یا ان کا باپ تھا وہ آسمان کے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں اس قدر اس نے اہمیت حاصل کی آج آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے اگرچہ وہ وہ جو پچھلا نائنٹین سینچری کا انیسویں صدی کا آخری دور تھا وہ تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ابتدائی بیسویں صدی کا تو دور دیکھا اور یہ ہماری خوش قسمتی کے لیے یا بد قسمتی والے سے بتا رہے تھے وہ تو تادیان سے تعدمی کے ساتھ لے ریلوے اسٹیشن کو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگوں کی فرقت کا ایک ایک لمحہ ان لدافوں کے اندر نظر ہو جاتا ہے اور یہ جو جسے آپ کیا دیکھ رہے ہو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس فرقت رہی ہے کہ میں اب ان میں وقت ضائع کروں یہ سب سے جہاد عظیم جی آپ کے سامنے جو بیٹھا اسی لیے سمجھا کہتے تھے کہ مناظرہ ہوا ہے چلے جا رہے ہیں بھائیوں کو صرف کتابوں کا بستہ رکھا ہوا ہے وہاں ٹکرا ہو رہا ہے جہاں جو جی ہو رہا ہے اور ساتھ ہیں کابیان بندھ کے چلے آ رہے ہیں نارا ہے تکبیر ہو رہا ہے ساری کون پاگل ہو رہی تھی یہ تو دن سمجھے وہ جو کہا کا حساب دی ہے کہ چنا تحت کا شرد تو یارہ فرالے در میں دمشک روٹی کا مسئلہ اتنا زیادہ یا پولیس ملا دیا یہ مدرے برادری اسی ختم ہو گئے لیکن وہ الجھانے والوں میں تو الجھا دوں وہ دور ہندو تو اپنی تنظیم میں لگا ہوا تھا انگریز چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ تو اپنے اپنے آپ کو میں مضبوط یہاں وقت بنا اور خود ہندو چاہتا تھا کہ اپنی دس ہزار سالہ غلامی کا انتقام کر ہاں اس کام سے لیا جائے آرمی نے مدا سے چھوڑ دیے اور انگریز نے کہا کہ صاحب ہم سبق بھی آزادی دیتے ہیں صاحب. ہم نہیں انٹرفیئر کرتے بالکل ٹھیک کیوں کیا گیا انٹرفیئر اور لگی ہوئی ہے کام کے ہندو اپنی تنظیم میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان کے ان مداحت کے اندر لگے ہوئے ہیں کیا بات تھی کی شخص کی جس سے اللہ تعالیٰ نے تھی پرانی جی تھی اسبال کبھی فرست ہو تو اس بال کی ارمغان مزاج میں جو ادلیس کی وجہ سے شوڑا ہے اسے وور سے پڑیے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نچور ہے اس شخص کی فکر خواہش کا جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا نہایتحسین انداز نے کہا ہے اور کہا ہے اس طرح سے ڈرمیٹیکلی کہ اس میں آپ بور نہیں ہوتے کوئی فنس دنانا مداحس نہیں لے کے آیا اس کا پلان یہ ہے جو ریز کی نزلس ہے اس میں وہ اپنے سارے منسٹر کو اس میں بلایا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہم فیل ہو رہے ہیں ہمیں کیا کیا خطرات ہمارے سامنے ہیں وہ اپنی اپنی ساری مشکلیں اور ڈفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں جہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے وہ ان کا جواب دیتا ہے آخر میں جو شخص ہے وہ اس کا وہ وزیر اعظم کہہ لیجیے اس پریزیڈنٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسلمان قوم کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے اس سے بڑا خطرہ نکلا اسی نے نہیں کہا خود انگلیز نے یہ چیز کہی سب کے یوں کہیے میں نے غورت کہا کہ اس نے کہا اگلیز نے خود کہا کہ تمہاری نگاہ اس تک نہیں گئی اس قوم کے اندر کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے اور سب سے بڑا خطرہ اس قوم سے ملک کی یق جتنا ہے فردہ نہیں اسلام ہے جس نے یہ کہا تھا نا تو یہ مجھے کمیونزم کرا رہی ہے کہ یہ طے والا ہمارا نظام سرمایہ داری کا کر دے گا ہم نے ہزاروں سال سے جو اس طرح سے جان بنے ہیں توڑ کے یہ رکھ دیں گی اس کی بڑی امداد بھی دے کہ یہ انگریز نے کہا تھا غلط کہتے ہو ملک کی یق فردہ نہیں اسلام کا یہ ہے خطرہ تو مجھے اس پہنچی بیداری سے دم یہ نہ ہو نہ پائے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ صاحب کس کے لیے پروگرام کیا ہے اس نے کہا مسئلہ بہت بڑا ہے انہوں نے خود کہا کہ مسئلہ اتنا بڑا اہم ہے کہ ہم نہیں پروگرام کو دینا چاہتے ہماری جگہیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک تمہاری جگہیں پہنچ ہیں اس پرابلم کا حل ابلیس نے بتایا اس نے کہا کہ کچھ مشکل نہیں ہے یہ پہلے بھی میں نے آزمایا تھا بڑا کارگر ہوا تھا یہ نسخہ درمیان میں تمہاری کچھ کوششیں دھیلی بڑھ گئی کہ یہ ان کا کچھ رخ بدل گیا اب پھر یہی کرنے کی بات ہے کہ ان کے اندر اس قسم کے مسائل کی اہمیت تو عام کر دو کہ اتنے مریم مر گیا جہاں زندگا یا, یا ہے عام کو ان مسائل ابن مریم مر گیا یا زندہ है وید ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا ذات اور آنے والوں سے مسیحے ناصری مقصود ہے یا مجد جس میں ہوں سر के مریم کے क्या مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے ناتو بنا یہ چلے ہیں اخبار کی طرف اس کی عبودیت کے لیے ان کے راستے کے اندر یہ بت کھڑے کرو یہ الہیات کے یہ میٹافیزیکل پرابلم سے ان کے سامنے لاؤ اور اس طرح سے کون میں سے بے رکھو آگ میں کردار سے بساتے زندگی میں اس کے سب لے رہے ہوں باپ یہ جو اس نے سجائی تھی یہ اسکیم کی جس پہ عمل ہوا یہاں عزا نے بند نبی تک ہمارے یہاں ہم بنتی کیا ہے کیا بتا رہے ہیں کہ جی اے کے ساتھ حضرت حصہ مر گئے یا زندہ ہیں چور متلے جن باپ پیدا ہوئے تھا یا باپ کے ساتھ تھا کلجھا ان کو ان مسائل کے اندر ہندو اپنی تنظیم میں لگا ہوا انگریز اپنی شاست میں لگا ہوا اور مسلمان ان مسائل کے اندر اولجی ہوئی ہے دیوان عمان آپ کو معلوم نہیں ہے ہم سے پوچھیے है کیا ہوتا پوچھ لی ان دنیا کی فکر نہیں ہے چلے ہوئے اس مسئلے کے لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے ساری پانچ کروڑوں روپئے خرچ ہو رہے ہیں تم اسے بیگارا رکھو والے نئے کردار سے کیا بساتے زندگی میں اس کے سب لو رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں اسے کیا منظور ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس نے زندہ رکھنا تھا کہ اس وقت یہ اقبال جیسا دیگا بار پیدا ہو گیا جنا جیسا وردہ کردار ہم کو مل گیا اور اس طرح سے آپ کو وہاں سے بتا کے یہ لے آیا ورنہ آپ ختم ہو یہ جو ہے میں نے کہا ہے نا کہ کیونکہ یہ آج سامنے آئی ہے اس لیے میں پہلے سے آپ سے حل کر دوں کہ اس کو اہمیت اتنی دی ہوئی ہے یہ اہمیت دی ہوئی چلنا چاہیے کسانوں کو اس کی ضرورت تھی وہ اپنے اس نبی کو حضرت علیہ السلام کو وہ انسان بشر نہیں مانتے وہ اسے الوہید کا درجہ دیتے ہیں خدا کا بیٹا اور وہ عقیدت روس اور خود خدا ٹیونیٹی جو ہے باپ بیٹا روح خود وہ تین شریک ہوتے ہیں اجویت کے اندر ڈیوینٹی کے اندر وہ خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں آپ ضرورت تھی کہ جسے وہ اس طرح سے فوطل بشت شکل مین مانے بلکہ اس کو فزیکل مانے اس کے لیے ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ نہ اس کی پیدائش عام آن انسانوں کی پیدائش ہے نہ اس کی وساحت عام آن انسانوں کی وساط ہے جبھی اس کو وہ انسانوں سے اسے ثابت کریں گے نا تو انہیں تو ضرورت تھی اس کے لیے کہ اپنے اس ندی کو وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ انسان نہیں انسانوں سے مانگ تھا مسلمان نے اس کی تردیل کر لی تھی جو ان کے یہاں کی تکنیک تھی انہوں نے اس قسم کی آ... روایات پیدا کی جو ان کے حق میں جاتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن بات کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے زندہ ہیں تمام انہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کے داخل کی پہلے ہر اسی سے اس وقت کوئی چیز ابھی متاثر کی نہیں ہے جب یہ داخل ہو گئے اور آپ نے ان کو کہا کہ صحیح ترین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہے کہا نا رسول میں یہ عقیدہ یہ دیا یہ تو وہی دو قسم کی ہے ایک جو قرآن کے اندر آ گئی اور دوسری قسم کی وہی آپ کے حادیث میں ہے تو یہ وہی خدا بندی ہو گئی یہ کچھ کرنے کے بعد پھر وہ آئے صاحب یہ باسوں کے باہر کے جو دربار تھے ان میں پھر یہ مناظرے ہوتے پھر وہ آئے اس مناظرے کو لے کے صاحب فرمائیے تو آپ جسے اپنا رسول کہتے ہیں وہ ہمارے رسول کو کس طرح سے پائے ہمارے نبی کی صورت یہ کہ وہ سائیکل بچ رہے آم انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوا آپ کا ندی عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا انہوں نے اگر کہا کہ صاحب کیسے ہاتھ کہتے ہیں انہوں نے گھر سے ادھی پیش کر دی چلو کہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہمارا ندی عام آن انسانوں کی طرح موت ہی زندہ ہے وہ تمہارا نبی جو ہے وہر ہے موت مصیبت یہ ہو کہ وہ پیڈر کے داخل ہو چکی ہے سے قدم قدم کے من کے ماد ہیں بہت کچھ انہوں نے اس کے کوئی سوچا کہ کیا کریں کیسے کریں اور معلوم ہے حضور کی پیدائش فا... کے مطلب کوئی روایات کے حضور تو پھر بشت تھے ہی نہیں وہ تو نور تھے تو نور کی سی کیفیت تھی بات چلتی نہیں اگر تو عفان آسلام انہوں نے کہا آسمان سے گئے انہوں نے کہا کہ وہ دب کیا ہوا رہ گئے چرخو چہاروں کو جنادے عیسیٰ طے کیے حق سما واد کے دونوں چل گئی انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ ہمارے جو تھے وقت میں گئے تھے تمہارے نبی کہتے گا آسمان پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول زندہ ہیں حیات النبی کا سیدھا لگا کیا زندہ ہیں लेकिन आप जानते हैं कि जिस अंदाज में इनकी जिंदगी और उनकी पैदाइश का जिक्र इनकी आदीस में था इस तरह का तो इन चीजों इन, इन, के अंदर नहीं मौजूद जो रीज थी वो ठोसती नहीं थी उस वक्त से जो उन्होंने इनको जिन को मुन के नहीं कहते इस गिरदार ने उलझाया اور یہ جو جو جو اس کو سلجھانے کی میں نے کوشش کی یہ الجھتا چلا یہ اپائن اس طرح سے پختہ ہو گئے گرا دور ہو گئے ان کی قدم کی گہرائیوں میں اتر گئے تو عیسائیوں کے یہاں ایسے فرقے موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسائی علیہ السلام عام انسانی بچوں کی طرح پیدا ہوئے عام انسانوں کی طرح وباد پہ وہ مانتے ہیں اس کے باوجود وہ عیسائی ہیں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ صاحب کس طرح مارے ایسے کرتے بھی ہے جن کو یہ مانتے ہیں لیکن آپ کے یہاں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام دن بابج پیدا نہیں ہوئے یا وہ وساد پہ آ گئے یہ قصرتی پیدا ہو جاتی ہے یعنی اس کی آپ کے بھی کسی کا فضا مل جاتا ہے وہ جن کے نبی ہیں وہ تو ان کے وہ کچھ مانے تو عیسائی کے عیسائیوں نے اور آپ اگر اتنی سی بات کر رہے تو آپ دارا اسلام کے فارغ ہو جاتے ہیں دیکھا سازش کتنی یعنی وہ تو آپ بس اب بھی یہ بات کہیں کہ آ کے دیکھیے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے وہ بھی چراہے میں کھڑے ہوئے جن کو موجود رہتے ادھرات کو وہ گاڑیاں دیکھنے میں آدما اس پہ ان کی ہارت کا طوفان نہیں ادرتا لیکن کنہیں کسی نے یہ کہا کہ اگر کوئی فائدہ تو آپ کے ساتھ ہوئے تھے وہ اسی طرح لفاف پا گئے قیامت برپاش ہو جاتی یہ ہے یہ کرتا ہے میں اس لیے پڑھا کہ آیتیں یہ آ رہی اگرچہ عال عمران میں پہلے بھی یہ حیات گزر چکی ہیں اگرطیفہ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بھی اس کے متعلق بھی میں نے وہاں کئی ایک برسوں میں یہ اس کی تشریح بیان کی میری بصیرت کے مطابق پرانے کریم میں نہ تو یہ کہا کہ وہ دن بعد سے پیدا ہوئے تھے نہ یہ ہے کہ وہ آسمان سے زندہ مرد میں نے تفصیل سے یہ بتایا تھا تاریخ سے بتایا تھا عیسائیوں کے ہنگ کی جتنی تعلیقات ہیں ان سے بتایا تھا یہ ساری چیزیں میں پیش کر چکا ہوں لیکن جب بھی پھر کوئی آیت وہ آتی ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ رام نکل گئی نکلے رحیم بردائی بڑے جنگلے ہوں نے پھر وہ جو چیز ہے اندر جن کے اندر غصہ ہوا اس نے میں قرآن نے کہا تھا کہ بچنے کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے وہ ایسے دلّی کی گہرائیوں میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ یہ بات یہاں کرتا ہوں تو میں پتا ہے کل ہی یہاں وہ ایک بالکل جیسے تمہاری چکر کی وطا دار رہی تو یہ چیز ہو جائے تو پھر وہ بات وہی خوش ہو وہی جتان اور سب کچھ اندازہ لگائیے کہاں پہنچے ہوئے ہم لوگ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے کوئی اس مسئلے سے آگے نہیں پوچھتا کہ قرآن نے کہا تھا وہ منڈم جو حکم بان جو بندا سا ہند کا جو بھی غیر قرآن حکومت قائم کرتا ہے جو شخص بھی قرآن اللہ کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں کبھی آ کر کسی نے آ کے کفر اور ایمان کے ایک مسئلے پہ مجھ سے نہیں بات کی ہے جیزا نے مار لوگ حضرت نسیح کی پیدائش اور ان کی وزاحت اور جازاتی قدر اور یہ ہو. پوچھو نہیں پھر آگے کیا کچھ کرتے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ ورنہ گیسی کی اہمیت اس کو دی ہوتی کہ نہیں بھائی قرآن کو قادر اور مومن کا امتیاز یہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ مومن ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ قادر ہے ہماری قسم کچھ اور کی اور ہوتی ہے آج ادیب میں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس قسم کے نظری مسائل سے یہ دلچسپی نہ رکھیے ٹھیک <تصفح> ہے کسی نے اگر یہ سمجھ لیا ہے دیاانتداری سے کہ حضرت انسا علیہ السلام جن باب کی پیدا ہو گئے تھے چلیے ہماری اجتماعی زندگی ہمارے ان خرابی کردار کے بھی اس کا کیا اثر پڑا جی کچھ ہمارے کردار کو سہارنے میں اس نے کوئی پارٹ پری کیا اس قسم کا یا کسی نے یہ اگر کہہ دیا کہ نہیں وہ سات پاگا سے تو کیا یہ چیز اس کے وہ دنیا بھر کے حید و ماہر اس کے اندر جو ہو گئے ان چیزوں کا کردار سے تعلق نہیں اور یہ بڑی سازش ہے جیسا میں نے ارج کیا تو مجھے بیان بے گانا رکھے عالم کردار سے بات چاہیے دین کرنے کا نام ہے ابھی اسے سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ غلط نا کام کیا جائے لیے جاتا ہے کہ غلط نہ کام کیا جائے جس چیز کا تعلق آپ کے یہاں کرنے سے نہیں آ میں ہوتا سمجھ لیجئے کہ دین کی بات نہیں ہے مذہب کی بات ہے مذہب نازت عیدوں تک رکھتا ہے اپنے آپ دین کا تہوار مزہ ہو اس کا جو ہے دین کے نظریات کا دین کے عقائد کا جسے ہم کیا ہے ایمان جسے کہا جاتا ہے اس کا مظاہرہ عمل سے ہوتا ہے مردوں ایمان کے نائب در امد جس ایمان کا مذہب آپ کا سیرت اور کردار نہیں ہوتی ایمان نہیں قرآن میں کہا ہے تو اس شخص کا ایمان ہم اپنے ہاں قابل ضروری سمجھیں گے جس کے ایمان کے ساتھ عمل خیر نہ آیا ہوا تو یہ بھی ایمان ہے جو وہ مرد ان شخص کا ایمان ہم اپنے ہاں قابل قبول ہی سمجھیں گے جس کے ایمان کے ساتھ امل خیر نہ آیا ہوا تو یہ جو ایمان ہے کہ وہ مر گئے یا زندہ ہے جن باپ کے پیدا ہوئے یہ باپ ہے آپ کے کردار کے ساتھ اس سے پہلے ہے زیادہ سے زیادہ خالیری کے ساتھ ایک مسئلہ ہے تو جان کا چلیے کسی نے یوں سمجھ لیا کسی نے یوں سمجھ لیا تھا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو مصروط صلیب دے کر ایک لانتی کی موت مارا سدام کے پاس اب تک چل گیا خدا کا ندی لانتی نہیں ہو سکتا بات ختم ہو گئی ساتھ یہ سب مانتے چلے آ رہے ہیں بنا کے بھی سو بے حالم حقیقت مشتبہ رہی ان کے اوپر اشتدار رہا یہ کیا کنفیوژن وہاں ہو گئی تھی کس طرح سے یہ اشتدار رہا تھا قرآن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ مہتونی تاریخ کی کتاب ہے نہ وہ اس زمانے کے جو ہودی کے سوانے نقل کر رہا ہے نہ اگر تو السلام کی پوری زندگی اس میں دینے کی مقصد تو یہ ہے تو بات یہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں پھر جو کچھ انہوں نے اپانے بنا رکھے ہیں حقیقت ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی اس کے لیے بہت کچھ تاریخوں میں ملتا ہے کہ کس طرح سے یہ مشتبہ ہوئی تھی حقیقت ان کے اوپر خود ان کے حقیق حقیقات کے مطابق بھی یہ چیز آئی ہے کہ یہ اگر تو اس کا ڈشرام تو جو گرفتار ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں نہیں آئے تھے وہ تو جس طرح سے تمام اندیا ایسے سٹیزن موومنٹ کے اندر ہجت کر جاتے تھے اس مقام کی طرف سے جہاں ان کے پروگرام یا ان کے دین کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہوتے تھے وہاں چلے جاتے تھے پھر ان کی تیز اب یہ ہے کہ وہ یہاں سے اس طرح سے کر تھے یہاں کس طرح کا ہوا سب تک ایسا اشتدا جیسا کہ نبی ندیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جی لے گئے اجرت کی رات اور یہ لوگ سمجھتے رہے کہ گھر کے اندر ہیں گھیرا جی ڈالے لگا کیا تدابیر اختیار کی گئی تھی کس طرح سے یہ ہوا تھا ان پرانے تیل میں جاتا نہیں قرآن کے ہمیں یہ ماننا ہے کہ صاحب نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سمید کیا گیا معاملہ ان پہ مشتبہ رہا باقی یہ جو رہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عیسائی سن النظیم اختلاطی یا نسی شکمین تو یہ کیفیت اور یہ جو عیسائی ہیں وہ بھی اس میں اختلاف کرتے اس معاملے عیسائیوں کے مستم پورکوں کے آپ عقائد کر کے دیکھیے اس معاملے کے اندر ایک سے دوسرا ملتا ہی نہیں ہے اس لہر کی کوئی مسلم تعریف کے پاس نہیں ہے امتیاسی عناظر تو بالکل ہمارے یہاں عجیب سے روایات کے مجموعے بھی کرے ہیں اگر تیسا ڈاسلام کی وفاتیں کتنا عرصہ بعد محتر کی ان لوگوں دنیا میں کوئی ان ایسی نہیں جو اس زبان میں وہ جو اگر تیسا ڈاسلام کی زبان تھی وہ تو ایرامت کی لینگویج ان کی ایرامی تیزرو کی ایک برانچ ہے وہ کوئی نہیں تیزرو میں بھی نہیں ہے اوریجنل یو نالی زبان میں اوریجنل تاریخی ان کے یہاں کی جو لکھی گئی اور جو اوریجنل لکھی گئی یونانی یو زبان میں بھی کوئی تاریخ نہیں ہے ان کے ترجمے ہیں آگے اور کی تو یہ تھا ان کے حال ہاں. ان کے یہاں بھی لکھی شکتے نہیں ہے شخص مالو ہندو میں بند یہ سارے کے حساب کے پیچھے دارے درج جاتے یقینیں ہی ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ فلانے پر اس زمانے میں یہ بات کہی جب ابھی تاریخی تحقیقات نہیں آئی تھی یہ خود عیسائیوں کی تاریخی تحقیقات جو ہیں آپ ان کو کر کے دیکھیے یہ حقیقت شامل ہوتی ہے وہ کہتے یہ سب کلاس آ ہیں جو کچھ ہمارے یہاں آئے چلے آ رہے ہیں یہ الفاظ ان کے اندر آئے ہیں ابھی زمین وہ ری نام کی ہسٹری اور لائف اور جیسے دیکھ لیجیے اس میں آپ کو نظر آئے گا اور حال میں ہی میرے یہاں کتاب آئی ہے کتابی نے ایک مہد ہے ان کے یہاں کا بات پہلے اس قسم کا نام اندر ہے میرے پاس کتاب کتنی ہے اس نے کتاب دیکھیں دیکھیے لیٹسٹ اس کے یہاں تحقیق جو کی ہوئی ہے اس میں یہ چیز اس نے بتائی کہ کس طرح سے یہ معاملہ وہاں پشتوا ہوا تھا اور کس قسم کی وہ وہ تدویریں تھی جو اس سلسلے میں اختیار کی گئی اور وہ روک ان کو اسی طرح پہنچتا ہے کہ وہ گرفتاری ہوں گے نہ وہ نہ ہواری جن کے مطابق جیلیں ان کی اٹیک تھیں بارہ ہواری تھے ان میں سے ایک نے تو تیس روپے کے روز بیچ دیا قدر تو نہیں اسلام اور باقی دوارا جو دوارا چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ تو نہ ہی گئے ان کی نادیر میں یہ ہے کے متعلق ان کی نادیر میں ہواریوں کے متعلق جو جن کو یہ اوسم مانتے ہیں رسولوں کے حوالے آپ نے سنا ہوگا نا تم کو رسول مانتے ہیں تو یہ ہے اور قرآن کی تجیب یہ, یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے کہا من نہ انسار یہ کون ہے تم نے یہ خدا کے پروگرام کے لیے میری مدد کے لیے نکالانوں انسان لہان سے ہیں تمہاری مدد کے لیے تم اکیلے نہیں ہو اللہ اکبر تو ہاں ان کے ہوائیوں کے مطابق وہ اپنا یہ سیدھا رکھتے ہیں یہ یہ کردار ان کا پیش کر رہا ہے اور ہوائی کے ایک طرف انہوں نے تو اپنے لسی کے بچوں یہ کہا کہ جب ان کو ثبوت پہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کہ یہ تو با سبق نہیں تو میرے اللہ میرے اللہ نے مجھے چھوڑ دیا یارہ نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے خدا نے چھوڑ دیا اللہ ہمیں ان سے غرض نہیں جو راتنا جی یہ مٹے عقائد ہے قرآن ان کی ترجیح کرتا وہ کہتا بڑے عظیم انقلابی پروگرام کو والے نبی کی یہ شان نہیں ہوتی وہ کسی وقت یہ کہے خدا سے کہ ت نے مجھے چھوڑ دیا قرآن ان کے ہاتھ کے جتنے غلط غلط موتوں کے ساتھ ہیں ان کی کبھی کرتا ہو چلا جاتا ہے اور ان کو وہ مکان کا دلند دیتا ہے جو نبی اور ندی کے ساتھیوں میں ہونا چاہیے <laughs> مناظرے کی بات آ گئی میں یہ اطراف مسلمانوں کی طرف سے ہوتا تھا ان رسول کے اوپر کہ دیکھو تمہارے مصول کے ساتھی سارے چھوڑ کے بھاگ گئے انہوں نے کہا تمہارے یہاں تو یہ موجود ہے حدیث حدیث آپ کے یہاں یہ موجود ہے عزیزہ نمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاحت میں دیکھیں گے تو دو در دو, دو رشتے ان کو لئے چلے جا رہے ہیں جہنم کی طرف معذ اللہ معذ اللہ نقل تو خود کو گھر میں اور رسول اللہ ان کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں ان کو جہنم کی طرف کیوں لیے چلے جا رہے ہو تو خدا جو آپ دے گا کہ جب تک تم ان میں تھے جو تمہارے ساتھی تھے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد تم یوں ہو اور یہ سوال ہو جاتا اس اعتراض کا جواب ہے تم جہاں ایک کوئی میں سے لگائے لگائے دے رہے ہیں بڑا رہے ہیں قرآن ان کے حواریوں کے عتیدے کے خلاف یہ کہتا ہے کہ رسول اور اس کے صحابہ ایسے نہیں ہوا کرتے اگر تو نسیم کے صحابہ کی ہو رہی فکر و نظر کر جانی اور اشار اور صدافت کے لیے مر مٹنے کے جذبات کی شہادتیں دے رہا ہے آپ اپنے رسول کے صحابہ کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں جب تک وہ تھے اس وقت تک وہ یہ تھے مسلمان اس کے بعد جانے جا. یہ کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ بر رف اللہ علیہ تم کہتے ہو کہ جانتی ہو ہے ہو نے اس کے مراست کو بڑا بلند کیا جاتا ہے رشتیں مراغلہ بات کیس کا نان انداز حکیم ہے جہاں دن بات کیا گیا قرآن دو درجوں کے اندر امین نے صبح کس قدر بے دستوں کا نہیں ہے کہ اس کے رسول کو جو پکڑ کے جو کچھ کر دیں اور اس کا جو ساتھ دے دے بڑی قبوتوں کا مالک ہے حکیم گلبہ یوں سامنے آیا کرتا حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس کا سامنے آیا کرتا کیا بات وائن میں نہ صحیح ح اس عقیدے عیدے کی کیسی یا گہری ہو گئی ہے کہ ہر عیسائی مرنے سے پہلے اس کنفیشن کو ضروری سمجھتا ہے کہ حضرت نسیح نے شدید پہ جان دی اور اس طرح سے ان کا خون میرے گناہوں کا کفارہ بن گیا عیسائیت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی نجات امال سے نہیں ہوتی حضرت نسیح کہ کفاروں پر ایمان لانے سے صرف ہوتی ہے تو اس چیز کی جس طرح آپ کے یہاں مرنے وقت وہ یاسین سناتے ہیں نا اس کو پہنچا پڑھاتے ہیں عیسائیوں کے یہاں آپ کو پتا ہے حت کہ کنوینس میں جو ہوتا ہے فل میں جس کو لگنی ہوتی ہے اس کے پاس بھی پادری جاتا ہے ہر عیسائی مرنے سے پہلے پادری اس کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کنفیشن کرتا ہے اس کے سامنے کہ میں اس کو ایمان رکھتا ہوں کہ اگر جو وسیع نے سمیت پہ جان دی اور ان کے خون میرے گناہوں کا کفارہ بنے گا جس نے یہ کہہ دیا وہ کہتے ہیں وہ جنت میں چلا دیا قرآن کہتا ہے کہ یہ جیت جو قیاس پہ مدنی ہے حسین ان کو معلوم نہیں ہے یہ اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ مرنے سے پہلے ہر عیسائی اس, کا اس ایمان کو دہراتا ہے ان کی تو یہ کیسیت ہے اور جس جس نبی کے متعلق یہ کہتے ہیں اپنے ہاں جس مشی کے متعلق سے ان پہ یہ ہمارا پیتا ہمیں بخشوا دے گا اور یومر قیامت یقینوں الحمد شویگا وہ نبی ان کے خلاف دوا ہی دے گا قیامت کے سام میں نے یہ کچھ ان سے کبھی نہیں کہا ان کے خلاف شہادت دے گا یہ ہوتا ہے نبی کے بعد جو عقائد اس کی امت پیدا کر یہ میری لی ہوئی تعلیم نہیں تھی کریم زمین نے دوسرے مقام پہ آیا کہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ میری اور میری ماں جی پرستش کرنا کیا دیکھتی ہوں اللہ میں اس قسم کی تعلیم ان سے دیتا تم جانتے ہیں یعنی وہ بات یوں نہیں ہوتی اس قسم کی کہ واسطے وہاں یہ پوچھے گا اور یہ ہے تو وہ کون کا انداز ہے اور ان میں ہی انداز ہوتا ہے بات بیان کرنے کا اور اس کا انداز تو بڑا عجیب ہے عجیزان بات میں پھر بات نکلتی ہے یہ جو بچیوں کو زندہ گھر گور کر دیا کر دیتے مودا جی سے کہت, کر دیا کرتے پھر میں نے کہہ دیا یوں ہی آج بھی کیا جاتا ہے کتنی بچیاں ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے جن کا کمجور کرتے تھے فرض پور یہ ہے کہ وہ اس وقت کر دیتے تھے جب ابھی اس بچی کا کچھ احساس بزار نہیں ہوتا تھا ہم اس وقت کرتے ہیں جو صاحب شعور ہے جو احساس ہوتی ہے ہاں تو کہہ رہا تھا کہ قرآن یہ کیسا انداز میں جہ رہا تھا قرآن کا کیا ہوتا ہے ایسے جیسے مقدمہ پیش ہو رہا ہے وہ مقطول و مزدور معصوم جو ہے وہ بھی ہے سامنے یہ اس کا قاتل باپ جو ہے وہ بھی کھڑا ہے کٹہرے کے اندر عام عدالت میں یا عام لکھنے والا بھی یوں کہے گا کہ اس قاتل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کس ترم میں قتل کیا دا. یہ عام انداز میں ہی ہوتا ہے یہی کہے گے لیکن انداز قرآن کا منازع فرمائیے اور پھر دیکھیے کہ اس سے بات کتنی, کتنی زیادہ, زیادہ زور سے بات جو کہی ہے وہ کیا ہے میں اس میں کس دن کی بعد آج قتل کر دیا اس مظلوم سے پوچھا جائے گا جا کہ تم نے کون سا یہ روک لیا تھا جو وجہ سے اس نے تمہیں قتل کر دیا ہے کیا انداز ہے یہ بات قرآن بات یہ کرتا ہے چلو کہ اسلام سے بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ نے تم نے یہ تعلیم دی تھی ان کو اور میری ماں کی پرستی کرنا وہ کہیں گے کہ تم اس سے بہتر جانتا ہے کیا میں اس قسم کی تعلیم دیتا ہے ان کو میں نے یہ تعلیم دی کہا جائے گا کہ یہ تو پھر اسے مانتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں میرے آنے کے بعد لوگوں یہ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ سنا ہے میں کیسے ذمہ دار ہو سکتی قرآن کہتے ہیں عیام و قیامت یسون عرے ہی شہید آئے قیامت کے دن پھر یہ ان کا رسوم جس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے مرتے وقت اس کو کنسینشن کرتے ہیں کہ اس کے شریف پہ وہ دیا گیا اس کا خون ناحق وہ ہمارے گناہوں کا کسارا بنے گا وہ رسول ان کے خلاف وہاں شہادت دے گا کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ان کا عقیدہ بھی غلط ہے اور میں نے تو کبھی ان سے یہ بات نہیں کہی قرآن یہ بات تھی جسے کہنے کے لیے قرآن نے اس چیز کو دہرایا کہ یہ بات ہی سرے سے غلط تھی کہ عمر نے اسے خلیب دیا یہ رودیوں کا یہ پانچ غلط کہ ہم نے اسے ناند کی موت مارا عیسائیوں کا یہ عقیدہ بدل کہ صلیب کو اس کو جان دے کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا یہ دونوں چیزیں کی جن کی تروید مضبوطی اور کس انداز میں قرآن پر بھی جاتا ہے یہودیوں کا عقیدہ کہ ہم نے ملول کیا بڑھ رہا اللہ والے خدا نے تو اس کو اپنا مقرر بنا لیا وہ تروید کسانیوں کو عقیدہ کے قدیب تو جان دی اور مال گراہوں کا کپارا بن گیا اور یوم القیامت و یقین اور شہیدہ کہا ہم تو ان کے متعلق کیا کہیں وہ جن کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن کہ لیں گے کہ طلب کیا کیا عقیدہ بھی بات ہے میں نے کبھی اس کی تنقید اور تعلیم نہیں دی ان کو یہ ہے وہ چیز جس کے اندر قرآن ان چیزوں کو دہراتا دور ہے عیدہ نے مانا یہ چیزیں تو کبھی پیش نہیں کی جاتی اور یہ مسئلہ دنات حیات وفات نسیب ان کی باپ دن باپ کی اور یہ اجاتے پیدا ہونے کی بات یعنی اس کی اہمیت اتنی جیسا میں نے ہے کہ آج کے ہاں یہ بنیاد تشویل ہو جاتا ہے کفر کے بدلے لگ گئے اس چیز کے اوپر اور یہ سب اس لیے الجھائے رکھو نسٹ رکھو ذکر فکرے صبح گاہی نہیں تھے اس کا کر کردوں میں زیادہ خان کا ہی نہیں تھے یہ اسی بری کے بجے سے جڑا گیا آپ اس کام کو اس قسم کے ان نشوں کے اندر بدمش رکھو تو بتا تو زندگی میں ان کے سب او رہے ہو مار چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے سب اوپر یہ بھی ہے کہ پھر اس دنیا کو یہ بے سباب بنے اس کا چاہنے والا جو ہے اسے کتا قرار دیں اور یہ دوسروں کی خاطر چھوڑ دیں اور آپ اپنی نجات کے لیے اس قسم کے مناظروں اور مباحثوں میں الجھے رہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے یہ ہے عزیزان ان مسائل کی حقیقت قرآن کی روح ہے اور یہ ہے وہ لین جس کی وجہ سے ان کو اتنی اہمیت آپ کے یہاں دے دی گئی ٹھیک ہے جیسا میں نے ارض کیا وہ کریڈٹ کہتا ہوں کہ میرے میرے مقدر کے جتنے مذاق تھے مناظرے تھے وہ تو میں نے ختم کر دیا اپنے جہریت کے زمانے میں اور وہ تو جسے اکبر نے کہا تھا کہ فالتو وقت مجھے ہی نہیں اب عجیبان ایمان ان چیزوں کے لیے اس فون کے پاس فالتو وقت پگارائی اور روپیہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو اب تو اس قدر سخت امتحانگاہ آ گئی ہے عزیبا ایمان کہ یعنی دنیا کے مسائل اس قدر زیادہ سنگین اور سیریس ہو گئے ہیں کہ جہاں باڈی سے مٹتا ہے وہیں سے ہوتا ہے یہاں تو آپ کو اتنا محتاط زندگی گزارنی پڑے گی اس قدر چوکن رہنا پڑے گا آپ کو اپنا وقت توانائی پیسہ ایک ایک نمحس کا جو ہے وہ اس لیے فرق کرنا پڑے گا کہ یہ نمت کیسے زندہ رہ سکتی ہے یہ وطن کیسے سالم رہ سکتا ہے تاکہ اس کے اندر پھر خدا کی حکومت کا تخت اجلاس بک سکے یہ اگر آپ کرتے ہیں یہ سواج کا کام بھی ہے یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کہہ لیجیے مغفرت بھی ہوگی نفرت تو معنی سمانے حفاظت کے ہے یہی وہ چیز ہے جو دین کی خدمت بھی ہے اور مخالف قیمتیں آپ کو ان عقائد میں اور ان مدار اور مناظر میں سلجھاتی چلی جائیں گے آپ ال जा से چلے جائیں گے دوسری में جس جس فکر میں لگی ہوئی ہیں وہ کامیاب ہوتی چلی جائے گی اور بساتے زندگی سے آپ کے سب جورے معلے جائیں گے جو ان کا راستہ جیتا ہے آپ اختیار کر دو بڑی گہری سازش آج ویزانحمان ان الاحیات کے مناظروں میں الجھانے کی جو چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں سوچ رکھیے اس بات سے بڑی گہری سازش تھی اس کی انگریز کی جو یہ کر گیا ہے اس وقت تک ہم اس کے اندر اس میں سے ہمیں نکل جانا چاہیے hmm. دس منٹ باقی کھٹتے اٹھتے مجھ سے یہ کہا گیا ہم سے بھی کچھ ٹوٹ ہو گئی کہ صاحب یہ بڑی عید آ رہی ہے عید قربان جسے کہا جاتا ہے عام طور پہ ہمارا انداز یہ ہے کہ ایسی تقریبوں سے پہلے ایک در مخصوص کر دیا کرتے ہیں اور میں ان کے متعلق پرانی تفریحات پیش کر لیا کرتا ہوں اور مجھے اعتراض ہے کہ اس چیز کا مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ اتوار عید سے پہلی اتوار نہیں ہے میرے نے کہا کہ شاید عید کے بعد میں اتوار ہو میں مخصوص نہیں کر سکا اس اتوار کو اس خاص درس کے لیے جس میں میں حج کے متعلق کروں لیکن اس نے کہا گیا کہ ہے تو حج تو نہیں کانوں کام قربانی کے متعلق آپ آسام بیان کر دیجئے تو میں جو حیران ہوں تو قربانی کا لفظی بھی قرآن میں نہیں ہے تو میں اس کے آسان کا سے بیان کروں لفظی بھی نہیں بہن کا ذکر کیا یا ساری غائب ہے غریبوں سے قربان کا لفظ یا تو وہ سوچتے نہیں قربانیوں کے زمین میں قرآن میں آیا ہے تین بتایا ایک وہ جو امبیا سات نہیں اپنا کہ یہاں کچھ رواج تھا وہ ان کے دوں کے اسانوں کے اوپر جانور سبا کیا کرتے تھے پھر ان کو جلایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کھا تو نہیں سکتے چھو سی لے اور کچھ نہیں <laughs> <laughs> وہ کبابیوں کے پاس بھی بیٹھا کرتا نا آدمی پتا ہوتا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> عامہ اقبال کو کباب بہت پسند تھے آخری عمر میں ان کا مر اتنا شدید ہو گیا تھا کہ ان کو منع کر دیا گیا کباب نہ کھایا کروں تو وہ اکثر یہ کیا کرتے تھے کہ خلیفہ کباب دیا ہے نا چین ملی والا آج اس میں کہا گئے کہ بیٹی بہت اچھا ہمارے ہمداروں کو بیٹا نہیں تمہارے ابا ٹھیک تو تعی صاحب کی ہے تو وہ اس ولیفے اپنے ہماری کل سکے تو یہ قیمت تھی تو وہ آداب کو جمع کر دیتے تھے کباب کھانے کے لیے اور آپ اس رخ میں پلنگ دکھا دیا چاہتے تھے جس رخ کا دھواں آیا ادت سے نا ایتھک سینس بہت بڑی تھی تو وہ سوچنی قربانیاں دیا کرتے تھے دیوتاؤں کو کباب کے دھوئے کو کچھ کرنے کے لیے ایک تو قرآن میں روپا گزر ہے اور یہی ہے وہ راڈن کے دو بیٹوں کا تمشیلی ذکر ہے کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا جو ہوا تھا تو ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی وہاں یہ لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ ہی نہیں آیا کہ انتظار کر رہے ہیں کچھ اور کہاں ہے جی پاردہ نہیں ہے جلدی پتا ایسا پرانی نے کہا جو ہے آج قرآن کی وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے اتنے کچھ موجود ہے اور اتنے اتنے یہ دلال مانگتے ہیں ان سے کہ آج قرآن کافی نہیں ہے تمہارے پیچھے قرآن نہیں حج درسی نہیں مخصوص تو پیار حسن مائع انسانی کو ایک مرکز میں جمع کرنے کی عمد تدبیر امت مسلمان صرف اس کی کنوینر ہے اس کی دعوت تو مائیں مسلام آدمی کو دی جائے گی قرآن کے لیے پہلے کے لیے دی جائے گی دعوت تقریریں سنانے کے نہیں ان سے کہا جائے گا کہ آ کے دیکھو ہم نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کچھ کیا ہے سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا پروگرام نل انسانی کے لیے کس اور ملپت بخش ہے تو یہ باسوں سے دلائل سے لکھنے سے نہیں بھائی یہاں آؤ اور خود دیکھ لو کہ ہم تمہاری خاتل کیا کر رہے ہیں میں جش مدھی منافی ہے میں ہوں یہ سو بکتے کیا جائے گا تمہارے ساتھ مدوسی منافع ہوگا اگلے مکمل راستے بھر ان سے کام دیتے ہوئے یہ کہا کیا ہے کہ یہ چلتا دیتا ہوا گزار کا سور اونٹ یا اسی قسم یہ نظام ہو چلتے جا رہے ہیں تو بعد میں مسلم یہ کیا بات قرآن کی کس قدر یہ زمین کی بات کرتا ہے یہ جانا پاسے میں کام لینس سماندہ دو سمانے پہ جا رہے جس کو یہاں بھیج دینا ہے سواری گائی کرو اور اس کے بعد جب یہاں آؤ سننا نہ ہیلو والا الجا چلا ٹھیک تو جب وہ نقصے میں پالے نکالتے تو پھر کرو کیا ضروری نہ وہ آتے ہیں ذرا کرو انہیں خود بھی کھاؤ خو اور خود ہی نہیں یہاں یہ کے رہنے والے جو ہیں ان کو بھی بہت کم رویو ہوتا ہے غریب ہے گزارے ان کو بھی ساجری کر دیا کرو بائیس بٹا تینتیس بائیس بٹا چتیس پتلوں میں بائیس الفتی دوسری جگہ بائیس بٹا اٹھائیس ایک پورے حج میں یہ سات سات تین آئے پہ موجود ہیں اور صرف جاؤ ان کے ساتھ یہ جو افات کے میدان میں ان کا چنا ہوا جو امام ہوتا ہے امیر ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ پروگرام ان کو دیتا ہے تمام دنیا کے رہنے والے اقوام وہاں جمع ہوتی ہیں مسلمان ان کو پروگرام دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ نہا کے میدان میں جو تین دن تک وہاں رہتے ہیں نا وہاں قربانیاں کرتے ہیں تو وہ جو وہاں رہتے ہیں تو کہا کہ وہاں جا کے پھر ڈسکس کرو اس پروگرام کو کہ آپس میں تمہاری کوآڈینیشن کیسے ہوگی ہم یہ کریں گے تم کیسے کرو گے تمام اقوام کے نمائندے وہاں جمع ہو اور وہاں یہ کچھ بھی کرو وہ بھی مکے والوں کو بھی کرے اگلے کوئی کر لے بیٹھ بیٹھ پگھے رہیں گے تم کو نہیں دلایا کرو سارے قرآن میں ویزا من یہ ہے جو ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد وہ جو وہاں ایک کی طرف سے ایک دو کام اور پتا نہیں پھر کتنے کتنے اور اس کے بعد وہ اس کو کاٹ کاٹ کے پھینکے چلے جا رہے ہیں اور وہ جو اسلامی حکومت ہے اس کا فریضہ مقدسہ یہ ہے کہ وہ ٹرکوں پہ بھر بھر کے لے جا کے گڑوں میں دفن کرتی چلی جائے قرآن نے کہا تھا یاد رکھو کہیں تم نے ہلاکتیں ہر کو نسل نہ کر دیا ہلاکتیں نسل دس بارہ لاکھ کے قریب تو ایک آدمی ہوتا ہے یہ دو دو بھی اگر آپ دین دیں کم از کم بیس پچیس لاکھ جانور یہ تو وہاں ہوتا ہے اور پھر ساری دنیا میں ہر گلی محلتی ہے ذرا سوچو ریزانی من پوری دنیا کی کبھی سینسس لو یہ تو سینسس لینے والی کام ہی نہیں کہتے مسلمانوں میں حساب دار ہوتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے گا کرنے والا ہو تو آنکھیں تھڑنے رکھتی اس ایک حساب کے اوپر کرا یہ سارا کچھ یہاں ہے وہی تین دن کے لیے کہیں جس کا ذکر نہیں ہے یہ سب کچھ ہو رہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھر جو اتنی زور دیا جاتا ہے قربانی چنک بھی نہیں واجب ہے واجب تو ایسا ہے کہ جس کا فرق کرنے والا جو ہے اسے بہت بڑا گنہ گار ہوتا ہے کتنا زور اس کو دیا جاتا ہے کے یہ ملہ دس روپے کی کھال کی کھا آپ کا دو روپے کا دفر گرپ لا دیتا اتنے پکڑ سے کہا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے چلاد ملاس میں تین لاکھ روپئے کی کام سے کہا جائے کہ صاحب یہ چیز جو ہے یہی قربانی کا روپیہ جو ہے ایک شخص غریبوں کو کیوں نہ دے دے نقد یقین خانے میں بھیج دے, دے کسی مدد میں دے دے یہ بچے جو اس کا جو منظر رہے ہیں سردی میں کپڑے بنوا دے قبضہ کہ ساتھ ٹھیک ہے یہ خراب جو ہے اس کا سواب الگ ہے اس لیے کہ نقد دے, دے دے تو ان کو تو خال نہیں ملے گی اس کا سواب الگ ہے خراب ہے یہ جو ہے نا قربانی اس کا تو خاص سواب ہے یعنی تمہیں نہیں ہمیں خاص سواب ہے ہاں جی میں نے عجیبا من آپ سے اب کیا میرا منصوب قرآن تک رہنا ہے مجھ سے یہی پوچھا گیا کہ قرآن کریم قرآن میں قربانی کے احکام کیا ہے قرآن کریم قرآن میں قربانی کے متعلق یہی ہے اس کے خلاف کہیں کچھ اور نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں قرآن کافی ہے تو ٹھیک ہے آپ نہیں سمجھتے تو میں تو آتا سمجھتا ہوں رب بڑا منہ سندری ہاں اگلے اتوار کو آپ لال کو دانیاں کریں گے ٹھیک <تصح> ہے <تصح> آڑا ہے من سہدی